اللہ کے اسی کا ہے جو کچھ اس مانوہے میں ہے اور جو کچھ زمیں میں اور کافروں کی خرابی ہے ایک سخت عذاب سے